اگر کام کر لے تو پھر اللہ اس کو ملے گا تو بے وجہ ہن تلک ملے گا سورہ مریم کا فا جا ہے ذکر و رحمت رب کا زہو زکریہ پہلے شبو کا رد معبودیت زکریہ کا رد کہ حضرت زکری علیہ السلام بھی معبود نہیں ہیں یہ مذکور ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو اس کے بندے زکریے پر ہوئی رحمت کب ہوئی اس وقت بلایا اپنے رب کو دھیمی آواز کے ساتھ ندان خطیہ خاص دھیمی آواز کے ساتھ اور کہنے لگا اے رب میرے میں جو ہوں تاکیق بھتیاں ہو چکی ہیں ہڈیاں میریاں وش تار راس و چٹا سفید شولے مارتا ہے لوگ وسیلہ پیش کرتے ہیں میں آپ کی رحمت کا ہیلہ پیش کر رہا ہوں کیا ولم اکم بدعا کر ایک وسیلہ ہوتا ہے ایک حوالہ ہوتا ہے ہماری بولی میں اس کو کہتے ہیں سنا فلا آدمی کو حوالہ دینا فلا وقت میں نے تمہیں یہ بات کہی تھی اب اللہ سے دعا مانگ رہا ہے ولا محکم بھی رَبِّ کرب اللہ آج تک میں تیرے پکارے سے بد بخت نہیں ہوا میں نے جو مانگا تو نے دیا والم بھی دعا رَبِّ شکیا جس کو حوالہ کہتے ہیں جیسے اس دن المستقیم میں سرات الزینا نام کا لیا اللہ اگر تجھے یہ سنا لگتا ہے کہ تو نے نبیوں کو صدیقوں کو شہیدوں کو صالحین کو دیا میں بھی ایک یتیم غریب آدمی ہوں میں بھی تجھ سے سوال یہی کر رہا ہوں اگر اندیا کو دیا ہے تو مجھ غریب کو بھی دی دے دیا حکم بدا کرم پہ میں وسیلا نہیں اللہ کی رحمت کا حوالہ ہے وہ اللہ اب جو ضرورت ہے <تصفيق> میں ڈر رہا ہوں <تصفيق> اپنے پسمادگان سے <تصفيق> بتیجے نا <تصفيق> وغیرہ وغیرہ مواد اپنے پسمادگان سے کیونکہ میرے پسمادگان میں بچہ میرا ہے کوئی نہ جب میں چلا جاؤں گا اب موت کے کنارے پہ بیٹھا ہوں میں چلا جاؤں گا تو میرے پسماندگان تو رہیں گے کوئی نہ چونکہ تو انہیں دیے نہیں اس لیے میری گدی علم دین والی خالی ہو جائے گی مجھے یہ بات خطرہ ہے نہمر یہ ہے کہ وہ بالکل بانچ ہے اور تمہاری علامت کبھی اس میں آئی نہیں حبلی مل دن کا اب اللہ واسطے دے دے مجھ کو حبلی مل دن کا اپنی طرف سے کیونکہ میرے اسباب تو ہیں کوئی نہ, نہ طاقت ہے نہ نبوت کام ہوتی آتی ہے نہ ولایت کام آ سکتی ہے نہ شوکت کام آ سکتی ہے نہ جوانی کی طاقت رہی ہے کچھ بھی میرے پاس نہیں اب مل رہا دل کا تو ہی سب کچھ کر سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا یار سنی بھائی آ لے آل کو اور میں اللہ اس لیے نہیں مانگ رہا کہ میری دنیا لے نہیں دنیا تو میرے پاس ہے ہی نہیں ہوتی تب بھی ہمیں تو شوق بھی نہیں ہے میں تو کہتا ہوں گیارہ سو و وہ سو مین کو ہمارا دین جو ہے وہ سنبھالے بعد میں آگے یار سو مین عالیہ کوب رضیہ اللہ تو اس کو ایسا بنا جو رضیہ تو ہمیشہ اس پہ راضی رہے ناراض نہ ہو اللہ نے فرمایا یا ان نان و بشروں کا وہ ذکر میں تمہیں مبارک دیتا ہوں تمہیں بیٹا ایسا دوں گا جو یہ جو زندہ رہے گا میاں حیات اس کا نام ہوگا جیون اس کا نام ہوگا لم نہ اللہ من قبل نے و سبیا اس کے ہم نام آج تک ہم نے کوئی نہیں بنایا پہلی دفعہ اسی کا نام ہم خود رکھ رہے ہیں کہ وہ یہاں ہوگا یعنی تیری ضرورت کے لیے پورا کرنے کے لیے زندہ رہے گا جس ضرورت کے لیے تو بول یہ لفظ بتاتا ہے کہ زکری علیہ السلام یا, یا, یا علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا کوئی قتل نہیں کر سکتا تھا اللہ نے خود فرما دیا ہے جس ضرورت کے لیے تو انہیں مانگا ہے اس کے لیے تو وہ زندہ رہے گا یا کالا رب اللہ یقون غلام اللہ پاک کے دربار میں معلوم ہوتا ہے جس وقت دعا کر رہا تھا اس وقت اللہ نے خوشخبری نہیں دی کچھ وقفے کے بعد آئی ہے اس لیے تعجب کرنا شروع کر دیا وہ وقت دعا کا ان کو ظہول ہو گیا پھول گیا تھا اتنی مدت کے بعد پھر اللہ نے ایک دن کہا انارشر و کب گھڑا میرے سہو اس لیے ان کو افسوس ہو گیا کہنے لگے انا یقین گھڑا اللہ پہ لڑکا کیسے پیدا ہوا وقان میری عورت تو پانچ ہے بالکل اس کو عورتوں والی نشانی بھی نہیں آتی وقت غلط میں حد درجے کا بڈھا آدمی ہوں میرا بڑھاپا تو حد سے بھی نکل گیا معلوم ہوتا اس وقت اللہ نے نہیں کہا کہ میں تمہیں بیٹا دوں گا یہ کچھ عرصہ بعد کہا ہے جب کہ دعا کرنا بھول گیا تھا بنا ہے اندھیری اچھا چلو کا اللہ نے فرمایا حقیقت من کو یوں ہی ہے کار رب کہوگا الرا رب کہتا ہے کہ مجھ پہ یہ کرنا بڑا آسان ہے تیری عورت باز بھی ہے تیرے اندر طاقت بھی نہیں جوانی بھی نہیں تیرا پھوکا شوکا بھی یہاں نہیں چل سکتا دم درود نہیں چل سکتا مگر اس کے باوجود تیرا رب کہتا ہے علیہ حیرن اس حالت میں بیٹا دینا مجھے آسان مشکل نہیں ہے کب تو قبل و رب کا کش ہے دیکھو نا آخر مت تجھے بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے حالانکہ تو اس وقت ذکر کرنے کے بھی کوئی چیز نہیں تھی لم یے کچھ ہے کال اور نہ کھڑی کرو کالا کا اچھا تو اب حضرت نے فرمایا ای آیا اللہ جو تو اگر مجھے بیٹا دیتا ہے تو کوئی نشانی تو دے معلوم ہوتا ہے نا جب بندے اور اللہ کے تعلقات زیادہ ہو جائیں تو بندہ بے جھجھک ہو کے اللہ سے یوں مانگ سکتا ہے کہ اتنا بے جھجھک ہو کے اپنے باپ سے بھی نہیں مانگ سکتا تعلقات ایسے ہو جائیں نا اچھے اب کہتا ہے اللہ مجھے کو نشانی دے اللہ فرماتے ہیں آیا تو اللہ تو مننا تیری نشانی یہ ہے کہ تو چنگا بھلا ہونے کے باوجود تیرا چنگا بھلا ہونے کے باوجود تین راتین لوگوں سے کلام نہیں کرے گا بالکل تو کلام نہیں کرے گا یہ کہ تو گونگا ہو جائے گا نہ چنگا بھلا ہونے کے باوجود تو کلام نہیں کرے گا دین راتیں اور تین دن ایسے گزرے کہ بالکل لوگوں کے ساتھ اشارہ کرے بات نہ کرے فخر جادا قوم ہی مرل محراب ایک دن نکلا نہ اپنی قوم سے عبادت خانے سے پہر آیا تو اشارہ کرنے لگا ان کی طرف انسد بہو بکرتماسی صبح و شام اللہ کی توحید بیان کرو لوگوں اور کوئی کام نہ کرو تو خذل کتاب پہ جب یہ تین دن کے لیے اشارے پہ کام آ گیا اتنے میں اللہ کریم فرمایا او یا, یا خذل کتاب پہ اللہ کی لکھت کو قبول کر یہ کوئی کتاب کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ نے بچپن میں اس کو فوراً کتاب دے دی نہ اللہ کی لکھت کو قبول کر وہ تعین حکم صبیہ اور ان کو حکومت کرنے کا طریقہ ہم نے بچپن ہی میں سکھا دیا تھا غنانا ملت النا وزکات بالکل سٹھرا تھا ہماری طرف سے وزکاتن پاک باز تھا پاکان اور بالکل کسی کی طرف ملی ہانک سے نہیں دیکھتا تھا وبرن بوالدہ اور نیک بردار اپنے والدین کا تھا ولم یکن جبارا عسیہ نہ اخر خال تھا نہ مان تھا اس لیے میں سلام یوم بولے دا سلام ہو اس پر اس دن وہ پیدا ہوا پھر اس دن سے لے کر اس دن بھی اس میں سلام ہو جب وہ موت پائے گا موت سے لے کر اس دن بھی سلام ہو جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اللہ فرما رہے ہیں موت کے بعد قیامت سے پہلے زندہ کوئی نہیں ہے اس وقت فرمایا یوم یمو تو یوم یو بسویا زندہ کر کے اٹھائے جانے کا دن وہ صرف قیامت کا دن ہے مرنے کے بعد قیامت سے پہلے زندگی نہیں ہے بطور فل کتاب ہے ایک مریم اب کہتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر آ گیا یاد کر تو کتاب میں مریم کا ذکر جس وقت اکیلی ہو گئی تھی اپنے گھر سے مشرق والے مکان کی طرف اکیلی نکل گئی مشرق کی طرف مشرق والی سائڈ پہ جو مکان تھا نا درد سے مشہور ہوا نا جس وقت تو اس وقت اس مکان میں چلی گئی فتخدت من پھر درمیان میں پدرا پردہ لٹکا لیا الہا روحنا اس پردے کے اندر بیٹھی تھی تو ہم نے فرشتہ جبریل بھیجا فتح مسل اللہ سبیا بالکل برابر نوجوان خوبصورت انسان کی شکل میں متمسل ہو گیا اور مائی صاحبہ کے سامنے آ گیا قالت انی تو حضرت مائی صاحبہ نے فرمایا میں اللہ کا تعویذ کرتی ہوں تجھ سے ان کن تقیہ اگر تو خدا خوف رکھتا ہے نکل جائے یہاں سے علیہ السلام تھا تو انسانی شکل میں کہنے لگا انما انا رسول و ربک میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں لے آبال کے غلام میں اللہ کی بخشیش تمہیں دینے آیا ہوں لے آحاب اللہ کے اللہ کی بخشیش نوجوان ہوگا اور بڑا ستھرا ہوگا وہ دینے کے لیے آیا ہوں کالت انا یقون لگی ہائے ہائے کیسے ہوگا میرے بچہ مجھے آج تک کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا ولم اکو بغیا اور نہ میں آواری عورت ہوں کالا کا وہ کہنے لگا بات صرف یوں ہی ہے مگر تیرا رب کہتا ہے کے باوجود ہاتھ نہ لگانے کے باوجود تیرے آواز نہ ہونے کے باوجود تیرے باپ بہنا کے نہ ہونے کے عر بغیر باپ کے لڑکا دینا مجھ پہ آسان ہے والے نہ جال ہو آیت الرا ہم اس لڑکے کو اللہ کی قدرت کی نشانی لوگوں کے لیے ورحمت اور خصوصی بخشیش بنا دیجیے اور یہ معاملہ طے ہو چکا ہے یہ تجھے لڑکا ضرور ملے گا فنتبذت بھی پس حمل ہو گیا اسمائی کو وہ اٹھا کے چلی فنتبذت تبادت بھی پھر الگ ہو گئی مکاناً قسیہ شہر کے آخری کنارے پہ جو مکان تھا اس پہ چلی گئی فہجا اہل مخازو بچے کا زرد پیدا ہوا تو اب چلتی چلتی ایک خجی تھی خوشک اس کے تنے کے پاس آ کے بیٹھی لے آیا اس کو بچے کا ترد ایک سوکھے خجور کے تنے کی طرف کالت یا لیتنی وہاں بیٹھ کے کہنے لگی اپنے آپ کو کہہ رہی تھی یا لیتنی ہائے میں مر گئی ہوتی من قبل حاضر سے پہلے وکن تو نصیب اور میں بھولی ہوتی مجھے دنیا بھول چکی ہوتی میں دنیا سے مر گئی ہوتی یہ بدنامی کا وقت آ رہا ہے میں نے بغیر شادی کیے میرا بچہ پیدا ہوگا تو میں کیا منہ دکھاؤ گی اپنے قوم کو یعنی پیٹھ کے اندر بچے رہنے والے نے پکارا ناد بلا اس کو مینتا تہ ان کے اندر سے اس بچے نے لاتا ذریعہ غم نہ کربو کے سریا تیرے رب نے تیرے پاؤں کے نیچے چھوٹی سی ہے یہ بڑی اچھی رہے گی وہ اپنا زور لگا کے کھجور کے تنے کو اپنی طرف کھینچ تو روتا بن جنیا آج تک حالانکہ یہ سکھ کا خشک تھا پر اللہ تعالی سے کھجور کلا گا جنیہ تازی کھجور آئے گی اس کو کھاتی جا وشر اور نیچے نہر کے اندر داخل ہو کے مقرری کو ٹھنڈا کر لے تیرا درجے بھی ختم ہو جائے گا بچہ بھی زندہ سلامت آ جائے گا تیری صحت بھی ٹھیک ہو جائے گی اور اب رہی یہ بات کہ تجھے خطرہ ہے کہ بدنامی لگ جائے گی کہ بغیر خامد اس نے بچہ کا ہاتھ لیا تارا میں کوئی بندہ آپ کو ملے تو اس کو کہنا قولی انی نزاۃ للرحمن سوما بھائی میں نے آج مجھ سے بات نہ کرنا میں چونکہ چپ کا روزہ رکھ چکی ہوں مجھ سے بات نہیں کرنا فلن اوقل لمریوم انسیہ اج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی فاتت به قومها وہ بچہ اٹھایا ہوا چھاتی سے لگایا ہوا اپنی قوم کے پاس آئی تاہ اس کو اٹھا رہی تھی بڑے پیار کے ساتھ اس وقت وہ حال حال کر کے بولے یا مریم او مریم لکت جیت شینیا کتنے بدنامی کی بات ہے کہ تیرے کھارا پن کے باوجود تیرا لڑکا پیدا ہو گیا ہے یہ کیسا کام تو کیا ہے وہ ہارون کی بہن ماں کان بو کمرا سو تیرا باپ بھی گندا نہیں تھا اور تیری ماں بھی آوارہ نہیں تھی تو نے یہ بیٹا کہاں سے لیا انہوں نے حضرت مریم نے اشارہ کیا اس کی طرف اور وہ کہنے لگے بچے کی طرف جو اشارہ کرتی ہے یہ دوسری مشکل میں ڈال دی ہے بچے بھی کئی کلام کرتے ہیں. وہ کیا جواب دیں گے تو فوری طور پہ کہنے لگے کہ فنقلب من كان فر ماده کیسے بات کرے ہم اس سے جو ابھی بکھورے میں بچوا ہے قال اني عبد الله تو فورا وہ عيسى علیہ السلام معصوم بچہ بول پڑا کہ لگا اني عبد الله حوردار میری ماں پر الزام مت لگاؤ میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ نے کتاب دینی ہے وجال نہیں نبیہ اور نبی بنانا ہے کتاب دینی ہے اور نبی بنانا ہے مجھے اللہ نے برکت والا بنانا ہے اے تم جہاں بھی میں چلا جاؤں گا اور مجھے اللہ نے وسیعت کرنی ہے کہ نماز پڑھتے رہو وہ زکاتے اور ستھرا ہو کر رہو زکات کبانا ستھرے ہو کر رہو ماں تم تو جب تک میں زندگا رہو وہ پر اور میں اپنی والد والدہ کے لیے بڑا نیکوکار ہوں ولم یہ جالنی جب پارن شکی مجھے اللہ نے نہیں بنایا آکر خان اور نہ بدبا بس سلام و علیہ یوم ولی سنو اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا یہ بھی اس بات کی دلیل ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم سچ کہا ماں قتل ہو یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرتے تو پھر سلام الیہَََََیہ یوم ولی تو یوم امو تو نہ ہوتا وہ یوم حک ہوتا سے بھی بد بات ثابت ہو گئی مریم یہ, ہے, بیٹا مریم کا. یہ بات بالکل سچی ہے جس میں یہ نہیں جائز اللہ, کے لیے کہ اللہ انتظام چلانے کے لیے کسی کو نائب بنائے نہ ہو شریکوں سے پاک ہے جب کسی معاملے کو کرنا چاہتا ہے تو اس کو کہتا ہے ہو جا پس وہ عربی و رب کو <وَرَبَّكُم> عیسیٰ علیہ السلام تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا اللہ میرا بھی انتظام کرنے والا ہے تمہارا بھی انتظام کرنے والا ہے اب اسی کی کو پکار کرو یہی راتے مستقیم ہے اس کے بغیر سب چھڑے چھاڑے ہیں فخت بس اختلاف کر دیا کئی جماعتوں نے آپس میں ملکانیہ کچھ بکرے لگا بکریا کچھ کہنے لگا یا کچھ کہنے لگا یہ تینوں فرقے عیسائیوں ہی کے ہیں ان میں ملکانیہ جو فرقہ ہے وہ کچھ اچھا تھا وہ کہتا تھا کہ عیسا علیہ السلام اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہے دوسرے کئی اللہ کہتے تھے اور کئی اللہ کے بیٹے کو پکارتے تھے حلاقت ہو کافروں کے لیے اس دن بڑے دن کی حاضری سے اس میں بےآب سے کتنا بڑا صبر ہوگا ان کا اتنی بڑی آگ پہ دیکھو نا ماں ام بہ۔ کس چیز نے اس کو سنوایا ہے و اب صرف اور کس چیز نے ان کو عذاب دکھایا ہے اس کے کفر نے دکھایا ہے یوم جس یا ہمارے پاس لیکن ظالم آج تو بڑی کھلم گم رہی بھی ہے وہ یوم الحسرت ڈراؤ ان کو وہ افسوس والے دن سے اس گوزی المروں جس حالت میں ان کو موت آئے گی کوزیل امرو ان کا معاملہ ختم کر دیا جائے گا اس حال میں کہ وہ غفلت میں ہوں گے لا اور بےمان ہو کر مریں گے ان سل فرضہ ہم نہیں اس زمین کے وارث رہ جائیں گے ومن علیہ اور جو آج موجود ہے اس کے وارث بھی ہم ہوں گے وہی لینا ہماری طرف سارے لٹائے جائیں گے سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے یہ جب یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب پھول کر اڑ جائیں گے پھر باقی اللہ کا نام ہوگا اور کوئی نہ ہوگا وط اور فل یاد کرو اس کتاب کے اندر مذکور ابراہیم علیہ السلام کا وہ بھی مشکل کشا نہیں تھا بلکہ خود اللہ کے سامنے آجی کرنے والا تھا وہ صدیقن بھول کر بھی جوٹ بولنے والا نہیں تھا نبیہ اور نبی بھی تھا جس وقت کہا اپنے باپ کو اے میرے باپ لے متا گود یا آپ جب اب کے ساتھ پے لگ جائے تو اس کا معنی پیار کا بن جاتا ہے یا اے میرے ساری دنیا سے پیارے باپ لو تو مادہ یس می عبادت کرتا ہے ان کی جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ تیرے کام آتے ہیں یا ابت علم اے میرے پیارے باپ میرے پاس علم آ چکا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا اب ضرورت ہے کہ عالم کے پیچھے چلنا چاہیے تو میرے پیچھے چل آ سرا تن سب میں تجھے کی طرف راستہ دکھاؤں گا پھر تھی تھی مرتبہ کہا اے میرے پیارے باپ شیطان کی پوجا پاٹ نہ کرو یعنی شیطان کے کہنے پر نہ چلو ان شیتانا کیوںکہ شیطان تو رحمان کا بڑا نافرمان فرمان ہے چوتھی مرتبہ پھر کہا یا آپ اے میرے پیارے باپ مجھے ڈر ہے کہیں پہنچنا جائے تجھے عذاب اللہ کی طرف سے پر پھر تو فتقول للشیطان ولیہ تو شیطان کا دوستی ہی سمجھا جائے گا قال راغب انتا آل ہتی ابراہیم باپ بولا چار مرتبہ پیار کے ساتھ آواز دی حضرت ابراہیم نے پانچویں مرتبہ باپ کو لگا کہنے لگا راغب انتا آل میرے معبودوں کے ساتھ تجھے رغبت نہیں ہے, اے ابراہیم سن تنتا ہے اگر تو کچھ مدت تک کے لیے وہ میری آنکھوں سے دور ہو جا گھر سے نکال دیا جب نکلنے لگے کرنے لگے سلام ان علح کا سلام ان کوئی سلامتی ہو تجھ پر تو وسدا رہے کا کربی میں تیرے لیے اللہ سے استغفار کروں گا کیونکہ وہ میرے ساتھ میرا اللہ بڑا مہربان ہے ابھی وہ آتا اور آج کے بعد ابا میں تجھ سے بھی جدا ہو رہا ہوں اور تیرے معبودوں سے بھی جدا ہو رہا ہوں وہ ادب ایک رب کو بلاؤں گا اللہ کو نب دعا مجھے امید ہے یقین ہے کہ اپنے رب کو بلا کر میں بدبخت نہیں رہوں گا یعنی اللہ میری دعا قبول کرے گا پس جب کہ وہ دور ہو گیا ان سے اور ان کے معبودوں سے اللہ نے کیا کیا پہلے ایمان تھا اس کے بعد یہ دکھایا ازمائش آزمائش اب اللہ نے سکھ دیا وہ اب نہ و اس کو ہم نے اس کو اشاق بھی دیا یعقوب بھی دیا تمام کو نبی بنایا اپنی رحمت سے ہم نے ان کو بہت کچھ دیا وہ جلنا اور ہم نے ان کے لیے لسان صدقن کن علی لسان صدقن ساری آنے والی زبانوں میں نام رکھا ان کا لسان صدقن زبان کا کرا رکھا اس کی آنے والی قوم میں فل کتاب موسا یاد کر کتاب میں موسا کو بڑا اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت سے بہت مخلص تھا اور رسول و نبی تھا بلایا ہم نے اس کو دور کے دائیں طرف سور کے دائیں طرف بلایا کہ اس طرف آ جاؤ وقربنا او نجیا ہم نے بہت نزدیک کر کے حضرت موسی علیہ السلام سے سرگوشی کر دی وقاب نال او من اور دیا ہم نے اپنے رحمت کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو بھی نبوت بنا دی اب یاد کر کتاب میں اسماعیل کو وہ سچے وعدے والا تھا رسول نبی بنیا ہوا تھا وہ کان یا مرب اس کی ایک صفت یہ تھی کہ اپنے گھر والوں کو نماز اور ستھرا رہنے کی تاکید کرتا تھا مکان علیہ ہم نے اٹھایا اس کو بلند مکان پہ اٹھایا اس کو بلند مکان پہ چوتھے آسمان پہ نبی علیہ السلام نے دیکھا تھا ادریس علیہ السلام کو میراج والی انعام اللہ یہ اولاد ہے یعنی ان لوگوں کی اولاد ہیں جن کو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پہ ہم نے سوار کیا تھا ومن ذریت ابراہیم اور اولاد ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اور اسرائیل کو ہم نے سوار کیا بہرحال ان لوگوں کی اولاد میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بھی دی اور چن بھی لیا تو آیات الرحمان جب پڑی جاتی تھی ان پر اللہ کی آیات ہر روزن وہ ان سے گر پڑتے تھے روتے بھی تھے اس لیے اللہ کے دربار میں وہ تو خودزاریاں کرتے تھے مشکل کشا کیسے حاجت روا کیسے فَخَلَفَ مِمْ بَعْدِمْ بات بگڑی یہاں سے کہ ان کے پیچھے آنے والے جو گدی نشین تھے وہ بدماش بن گئے خالفن بدماش بن گئے اضاء السلاطہ نمازیں ضائع کرنے لگے وَتَّبَو الشَّعَوَاتِ شاختوں کے پیچھے لٹو ہو گئے کا نیا ان قریب ہو جہنم کی کھائی میں گر جائیں گے اللہ منتابا مگر وہ بندے جو تومبہ طائب ہو جائیں ایمان اور عمل اچھے کریں تو وہ جنت میں داخل ہوں گے ان پر اللہ کوئی زیادتی نہیں کرے گا اور باغات بھی ہمیشگی کے ہوں گے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو مجھ سے نہ ڈرے گا میں اس کو ضرور دوں گا انکار واد ہو مات اللہ کا وعدہ آ کے رہے گا لا یسم نفیون اللہ سلامہ نہیں وہ سنیں گے وہاں بہشت میں نہ کوئی بےحودہ بات سنیں گے سلامی سلام سنے گے اور ان کے لیے رزق ہوئے گا صبح اور شام باقی کا رزق تلکل کل جنت التی اللہ فرماتے ہیں یہ ہے وہ بہشت جو وارث بنائیں گے ہم اپنے بندوں کو وہ بندہ جس کے اندر تقوی ہوگا خدا کا خوف ہوگا اور حامل اے حامل وہی آپ اعلان کر دیں کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر نیچے نہیں اترا کرتے لہو ماں بہنا دینا یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول اللہ نے کہا کہ مشرقین نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ روح کا مسئلہ کیسے ہے کا مسئلہ کیسے ہے کاف کا مسئلہ کیسے ہے میں نے انہیں کہا تھا کہ تو کل آ جانا میں کل بتاؤں گا جبریل تو آیا کیوں نہیں تین چار دن کے لیے دیر کر دی اس وقت جبریل نے یہ جواب دیا کہ حضرت ہم اپنی مرضی سے نہیں آیا کرتے ماں رب ہم تو اترا کرتے ہیں تیرے رب کے امر سے کیوں اس کا اختیار ہمارے آگے بھی اسی کا اختیار ہمارے پیچھے بھی اسی کا اختیار ہمارے سارے معاملات میں اس کا اختیار ہے سیاح اور کو گیا اس لیے اللہ نے ہمیں نہ آنے دیا رب السماوات وا رب ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا وما بہن ہم اور اس کے درمیان والوں کا فعبد ہو بس اسی کو عبادت کرو وقت برل عبادت اور ڈٹ جاؤ اس کی عبادت کے لیے ہل تالم الح سمیا کیا اللہ کا ہم نام کو جانتا ہے تو قتل کوئی نہیں ہے انسان کہتا ہے شکوہ انسان الٹا پک پک کرتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا پھر نئے صرف زندہ کیا جاؤں گا توپا توپا یہ ایسی بات ہے جو ماننے کے قابل نہیں اللہ فرماتے انسان انسان کو یہ پتہ نہیں جب ہم نے پہلی مزہ پیدا کیا تھا تو وہ کیا پہلے وہ کوئی چیز تھا لم یا کش کچھ بھی نہیں تھا اور اب تو اس کی ہڈیاں یا اس کی مٹھی ذرات ہوں گے جب اس کا نشان بھی نہیں تھا تو ہم نے اس کو انسان بنا دیا نشان کو ہم کیوں نہ بنائیں گے لنا خدا کی قسم ہے ضرور کٹھا کریں گے ان کو وہ وَشَيَاتِينَا اور تمام شیطانوں کو سُمَّ لَنُقْرِ جِنَّهُمْ پھر ضرور نکالیں گے ان کو جہنم کی چفیر خُتنے کے بل گرا کے جسیہ یعنی کافر کہتے ہیں سمجھ لو کہ ہم ہی جانتے ہیں ان لوگوں کو جو جہنم میں جلنے کے زیادہ لائق ہوں گے اولا بہار سے لیا جہنم میں جلنے کے زیادہ لائق ہوں گے وہ ان دن کو ملا وار دہا اس تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں مگر ضرور جہنم پہ جائے گا کان ادا رب کا حت مند اللہ کا یہ وعدہ یقینی ہے اور پیرا پورا ہو کے رہے گا سم منجلو پھر نجات دیں گے ہم متقیوں کو چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس میں گھٹنے کے بل گرا کے کریں گے جس وقت پڑتی پڑی جاتی ہیں اس پہ ان کے اوپر آ جاتے ہماری کھلم کھلی تو کافر کیا کہتے ہیں ایمانداروں کو ہے تم آئیتے سن کے خوش ہو جاتے ہو اور ہم حضرت صاحب کی کراماتے سن کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں تمہارے پاس آیات ہے ہمارے پاس روایات ہے بلا تم میں سے کون زیادہ اچھا ہے ہم روایات والے اچھے ہیں آیات والے اچھے نہیں ہیں وہ آسن ندیاں ہماری محفل بھی بڑی اونچی ہوتی ہے بڑی گپے لگتی ہیں بڑیاں کہانیاں شاہ بحرام کے کسے لوبی خاں کے کسے ہوتے ہیں تمہارے اندر خوشیات ہوتی ہیں یا بنو اس لیے مشرق کہتے ہیں ہم روایات پہ خوش ہیں مولوی لوگ تم آیات پہ خوش ہو ائ الفری قین تم میں سے اور ہم میں سے کون زیادہ بہترین خوش قسمت ہے خوش قسمت ہے ہم جن کے پاس بخاری کی روایات ہیں بدبخت ہیں وہ جن کے پاس قرآن کی آیات ہو مطلب یہ ہے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مشرق ہمیشہ روایات پہ مرتا ہے اور ایماندار ہمیشہ آیات پہ مرتا ہے آیات کے اندر شک نہیں ہوتا روایت کے اندر شک ہوتا ہے روایت کو روایت کرنے والے بندے ہوتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں آیت کو روایت کرنے والا تو بھیجنے والا بھی لارب ہے اللہ اور لانے والا جبریل بھی لاریب ہے وکم کم محلکنا قبل کرمن اور کتنی وسطیاں ہیں جو ہم نے پہلے ہلاک کی ہیں ہم احسن و احسن جو بڑے سامان کے لحاظ سے اور منظر کے لحاظ سے بہت تھے کل منکانا سے ذلال تھے تو فرما دے جو شخص گمراہی میں ہوگا فل یمز اللہ بس اللہ کرے اللہ کرے بدوا یا کلمہ اللہ کرے اللہ اس کی ضلع لگی کر دے حتہ راؤ ما حا کہ جس وقت دیکھیں گا نا وہ چیز جو نظر آئے گی ان کو عذاب امن ام عذاب یا عذاب ہوگا دنیا میں وہ امت سا یا قیامت کو پکرے جائیں گے الکریم جان لیں گے کہ ٹھکانہ برا کس کا ہے اور لشکر دندہ کس کا ہے وہ عزیز اللہ الزی نہ اور بڑھا دے گا اللہ ان لوگوں کو جو ہدایت پہ آ گئے تھے ہدا کے لحاظ سے زیادہ بڑھ جائیں گے وہ باقیات و صالحات اور نیکیاں باقی رہنے والی تیرے رب کے پاس موجود ہیں بدلے کے طور پر اور واپس آ کے ان کو خیر سگالی رسے دینے کے لیے افرايت الذي كفر بآياتنا کیا تو نے دیکھا اس کو جس نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ اور کیا کہ لاؤت ين مالا و ولدا مجھے مال بھی بہت مل گیا ولد بھی بہت مل گئے اتل الغیب کیا وہ غیب پر مطلع ہوا ہے یا اس نے اللہ کے پاس کو وعدہ لیا ہے ہے ایمان جھوٹا جان کا کلا سنت ما يقول ہرگز نہیں ضرور لکھ رہے ہیں جو کچھ وہ کہتا جاتا ہے وہ نمو میرا صاب مدا اور لمبا کرتے جاتے ہیں اس کے لیے بہت مدت تک سو ما یا تو مر جائے گا سور ہم ہی وارث بریں گے ان کے بعد ہم ہی رہیں گے بھیا تینہ فردا اور آئے گا اکیلے نہ کوئی سامان ہوگا نہ کوئی جماعت ہوگی نہ کوئی پیر مشکل گشا ہوگا اکیلا پھونکتا آئے گا بتون علیہ یہ کتنے بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے بغیر دوسرے الہ بنا لیے ہیں ليكونولهم عزہ تاکہ ان کو وہ عزت بخشے کلا رگزیں سیدفرو العبادات ہر معبود دن قیامت کے انکار کر دے گا ان کی عبادت سر پکار کا ويكونون عليهم ذلہ اور ان کے دشمن بن کے اللہ کے دربار میں آئیں گے کیا نہیں دیکھا تو نے ہم شیطانوں کو کافروں پر بھیجتے ہیں وہ تکظم ان کو انیاں سکھاتے رہتے ہیں تَعُزُّهُمْ عَزَّا قسم و قسم کی شیطانیاں اور انیاں پڑھاتے ہیں فلا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ان پر جلدی عذاب نہ مانگ میرا رسول اَنَّمَا نَعُدُّلْهُمْ عَدَّا ہم ان کے لئے تیار کر رہے ہیں جنتی پوری جس طرح کٹا کریں گے متقین کو رحمان کی طرف وفد کی شکل میں وَنَسُوكُ الْمُجْرِمِينَ الَا جَهَن اور کھینچ کے رکھیں گے مجرمین کو جہنم کی طرح وردا دکھ کے مار مار کے لا شفا کا نہیں مالک ہوگا کوئی بات کرنے کا مگر وہی ہوگا جس کو اللہ پاک نے وعدہ دیا ہوگا کہ تو بات کر کے متعلق میں قبول کروں گا رقال التخر رحمان ودا اور الٹا کرتے ہیں کہ بے ایمان لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے نائب بنایا ہے لقد جی تم شیان کتنی منکر بات کتنی بدترین بات تم نے کی ہے تقا تو تمہارے اس بول سے جب تم کہتے ہو نا فلاں بزرگ فلاں نبی اللہ کا نائب ہے اللہ کا متصرف ہے تو قریب ہوتا ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اس سے وطن شک الرز و شک ہو جائے زمین. الجبال اور سارے کے سارے پہاڑ جو ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے کیوں تم جب کہتے ہو اندرحمان والا دا اللہ نے نائب متصرف بنا لے جائے حالانکہ اس کے لیے یہ لائق ہی نہیں کہ اللہ تعالی متصرف نائب بنائے ان کلو منفی سماوا نائب تو نائب رہ گئے جو کوئی بھی ہے نبی ولی نوری ناری ہجری شجری آسمانوں زمینوں میں جو کوئی بھی ہے اللہ آت الرحمانِ عبدہ وہ آئے گا تو ذلیل بندہ بن کے میرے دربار میں آئے گا آ کر بن کے گوئی آتا لَقَدْ آسَاهُمْ اللَّهِ نِي جِد رکھا ہے ان کو وَعَدْدَهُمْ عَدْدَ پوری تعداد اللہ نے تیار کر رہی ہے وَكُلْهُمْ آتی ہے سارے کے سارے جتنے ہیں آئیں گے اللہ کے پاس دن کے کے اکیلے اکیلے ان آمنو وہ لوگ جو ایماندار ہوئے اچھے کیے ان قریب بناے گا ان کے لیے رحمان بدھا اللہ تعالیٰ ایک محبت کا کنبا تیار کرے گا ان کے لیے سرناسان کا پکی بات ہے آسان کر دیا ہے ہم نے اس قرآن کو تیری میٹھی زبان کے ساتھ لے تو بس شیرب علم تاکہ تم خوشخبری دے مبارک دے متقینوں کو تم ہی اور ڈرائے اس قرآن کے ساتھ لو کو میرے کتنے حلاق کیے ہم ان سے پہلے جماعتوں کے جماعتیں بستیوں کی بستیاں حال تو حصوں میں کیا محسوس کرتا ہے تو ان میں سے کسی ایک کا کوئی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی حرکت بھی کر جائے نہیں جن کو ہم نے تباہ کیا ہے حرکت نہیں کر سکتے. او یا آپ کبھی کو خشکاٹ ان کے پاؤں کا سنتے ہیں. یعنی جن کو اللہ تباہ کیا ہے ان کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا کتنے غلط رہو بندے ہیں جو صرف دنیا کے مال و دولت پہ اتراتے ہوئے اللہ کی توحید کے ساتھ شیر کرتے ہیں چلو کسی حمال کو یہ حق نہیں کہ وہ یہ کہے یہاں کٹھی کھانا کیوں بنایا ہے یہاں مسجد کیوں بنایا ہے اگر وہ کہے گا تو ریپریشن اس کا ہوگا ٹھیک ہے کچھ لوگ ایسا ہیں کہ کیا حال ہے جیسے جانا چڑھا اب یہاں کیا ہے رکو بھی اچھا ہی مزی ہے شہاد جب جا علی کے بند میں نے دیکھا زید کو اس حال میں دیکھا تھا کہ وہ سوال تھا اس حال میں اس کے دیکھنے کی یا آنے کی بات نہیں اثر بات یہ ہے کہ حالت کیا تھی اس کی جب میں نے دیکھا ہے وہ رکوق کی حالت ہوتا ہے جو بات بات ہوتے ہیں کہ کالا اگر موسر اسلام کو پتا تھا الم الغیر اور پھر سوال کیا تو پھر اس کو سوال سکتے ہیں تو یہ فتوا پر موسر اسلام کو لگے گا تیسری دفعہ انہوں نے سوال کیا تھا لا کا سوال کیا تو یہ کہا کہ یہ کہوں نے کیوں یہ شریعت کے کی خلاف کیا دلیل کی ہے کہ السلام کو ان کے متعلق خبر نہیں تھا اس لیے اس نے جواب میں کہا تھا ہاں لاسما تو میں نے تو پوری من میں کر چکا ہے اب تیرا یہاں میرے ساتھ رہنے کا کوئی مطلب خراب جو حضرت با اور کھجور کا وہ, وہ ستون جس سے ٹیک لگا کر نبی کو یہ چیزیں جنت میں جائیں گی میں جنت کا ریفوی کرے گا یہ حل کی بنی ہوئی ہے اللہ نے کتوں کے لیے جنت نہیں بنائی نہ پہاڑوں کے لیے بنائی ہے بنائی ہے انسانوں کے لیے وہاں تو جن بھی داخل نہیں ہو سکے جنوں کے لیے بھی کوئی اور مقام بنائے گا اللہ پاک صرف کا السلام علیکم کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت جمیر شاہ, خصوص جمیل خصوصا والے کہ وہی سترہ دن بند رہی کیا یہ صحیح ہے سترہ دن بند نہیں رہی اور روایت میں آتا ہے تین دن تک بند رہی ہے بھائی کی تعداد اللہ ہی جانے بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر, دے پیغمبر نہیں ہے نا, نا. آئے؟ تو, تو علیہ السلام کے والدہ دل نہیں ہے یعنی دل میں بات ڈالنا قولنا کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی کے دل میں بات ڈال دینا حضرت یحییٰ کی زندگی کتنی ہے حضرت مریم سے کتنا پہلے پیدا ہوئے حضرت ابراہیم کو بیٹا کس میں ہوا واللہ و صاحب میں کتاب کاج پڑھ پڑتری سے لکھوا رہے حضرت اس نبی کی وجہ سے کتنا پہلے تین سو تقریباً سال تھے اس کے بعد وہاں سے وہ ہجرت کر کے آ گئے مختلس کل چھ سو پانچ سال بنتے ہیں بات کو تو میں لکھا ہے کہاڑ پر کھڑے تھے اور آپ کے ساتھ دو سائی تھے جن کے نام پہ یہ حابیر کا کابیر کے دور کا ہوں کیا یہ ٹھیک ہے یہ میں نے کتاب پہ نہیں پڑھا ہو سکتا کسی بے, بے وقوف نے پڑھا آئے وہ جن کی تو عمر ہوتی ہے نا پندرہ سو سال کا جن جوان ہوتا ہے پینتیس سو سال کا جن بوڑھا ہوتا ہے بازراہ حیاتی کہتے ہیں لالا تو انہیں دنیا کے اتار سے کئی ہزار سال کا لال یہ تو مشرک کہتے ہیں نا مشرق یہ کر دیتا حیاتی کیسے لیے کرتا ہے حیاتی اتنے کی لیے وہ نہیں ہے یہ مشرک کرتے ہیں بریلو قسم کے لوگ کہتے ہیں حضرت ابراہیم کے پاس تو ایجاد کے آئے تھے پاس تو بغیر ایجاد کے آئے تھے وہ پہم نہیں آئے تھے نوجوان مہمان آئے تھے نہ وہ مہمان کی شکل میں تھے اس لیے چاہے بڑا ہے یا چھوٹا ہے اس میں پاس نہیں امر نہ وہ تارے کوچ کے لوگ تو بکتے ہیں اللہ کریم تو فرماتے ہیں رسا سچ کہتے ہیں مانتا رب رب کے امر کے ساتھ آئے جہاں بھی آتے ہیں فرشتے امر اداری کے ساتھ آتے ہیں بغیر اللہ کے اگر آئیں تو فرشتے کافر ہو جائیں لا یا اللہ ما امر ہوم وہ